مفتی صاحب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی پہلے بیان جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے سوال جواب جو ہے میرے خیال میں اسی حوالے سے ہوں گے لیکن میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ کے روم میں اس لیے میں نے آپ کا بیان نہیں سنا لیکن میرا ایک کنسرن ہے یہاں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ دو دن پہلے میں پل ٹاک پہ آیا تھا اور ایک روم میں میں گیا تھا اور اس کا نام تھا متا اینڈ اوپن چیلنج تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام تھا امیر مختار اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت چوبیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو متارنا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ رسول پاک نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ یہ چونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور یہ حلال چیز ہے جو بندہ اس کی منافع کرتا ہے وہ کافر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بخاری شریف کے بھی حوالے دے رہے تھے اور مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں لوگ آتے ہیں بھولے بالے سیدھے سادے لوگ آ رہے آتے ہیں تو ان کو وہ یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے تھے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ نکاح کا حکم دیتا ہے اور وہ شارٹ ٹرم جو ہے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے نا جنسی تعلقات کا حکم بالکل نہیں دیتا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نکاح کرو اوپنلی لوگوں کو بلا کے گواہ لا کے اور اس کے بعد جو ہے نا حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے ذرا مہربانی کر کے مائک پہ تشریف لا کے اور اس بات کو بتا دیں جتنے بھی یہاں بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک میں, میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے نہ ہی حدیث میں اس بات کی کوئی بھی دلیل ملتی ہے اور اگر کوئی یہاں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ امیر مختار جو ہیں ان کو لے کے آئے یہاں اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے مفتی صاحب سے بات چیت کریں اور یہ ان کو اس کا جواب دیں گے میرا یہ بہت زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہوا تھا اور میں صرف یہ آپ کی عرض کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں سوال میرا لمبا ہو گیا لیکن آج جزاک اللہ خیر آپ مہربانی کر کے مائک پہ تشریف لا کے اس بات کا جو ہے نا کر دیجئے جو ہے نا کلیئر کر دیجئے اس کو کہ کیونکہ میں نے ایک اور عالم دین سے بھی پوچھا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مہر کا حکم دیا گیا ہے اس میں سورہ جو ہے چوبیس النسا کی اس میں متاح حکم نہیں ہے تو بہرحال آپ جو ہے مائک پہ تشریف لائیں ایڈمین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی भाई جائے بھائی ہمارے سبلوں جو آپ کا سلسلہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ نئے آئے آپ کو پتہ نہیں درس قرآن کے متعلق ہی نہیں ہوتا ہر کے زندگی کے کسی بھی مسئلہ کے متعلق کسی دوست کو کوئی پرابلم ہو شری طور پر تو وہ سوال کر سکتا ہے اور جو ہمارے علم میں ہو ہم اس کے گوشت گزار کرتے ہیں کل بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی شیعہ مذہب چونکہ بالکل ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پر حقا کے ایم اے والے پر اور سب سے زیادہ جھوٹ تو انہوں نے ایم اے والے پر ہی بولے ہیں یہاں دو منازع ان سے ہو چکے ہیں وہ ویب سائٹ پہ مناظرہ موجود ہے کہ وہ اپنا کلمہ ہی ثابت نہیں کر سکے ساڑھے چار گھنٹے میں وہ مناظرہ ویب سائٹ پہ موجود ہے تو جس کا کلمہ ثابت نہ ہو ایمانی ثابت نہ ہو اس کا اور کیا ثابت ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یہ میں آپ کے سامنے اس آئی پہ کو پڑھتا ہوں جس کا آپ نے حوالہ دیا اور اس کا ترجمہ بھی اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں اللہ پر چھوٹ بولتے ہیں تو یہ ہی ہے نکاحوں کی لمبا مسئلہ ہے لیکن چونکہ جو اس نے آئٹ کریمہ پڑھی اور آپ نے والا دیا اسی کو میں پڑھتا ہوں وہ میں لم یش پرتی دن کو ہل مختار دی اور تم میں سے جو استطاعت نہ رکھتا ہو یا بے مقدوری کے بعد جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں علم و نہ ہوں فمین فمیکت ایمان کم تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں مین فتحت کم ایمان والی کنیزیں بل عالم البینا ایمان کم جو اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے بادم بن با تم نے ایک تم ایک دوسرے سے ہو فن کے ہو حو اہل نہ تو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو وہ آپ ہننا اجور ہے اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو نکاح کا اگر کیا ہے یعنی ان کا مہر مخصنات غیر مصافحات قید میں آتیاں نہ مستی نکالتیاں یعنی ایسی عورتیں نہ ہوں کہ جو بےحیائی کرتی ہوں ہر ایک سے متا کرتی پھرتی ہوں وہ عورتیں نہ ہوں ولا متا کے ذات آخدان ہے اور نہ یار بناتی فائدہ چینا جب قید میں آ جائیں سین بےفاہشہ پھر فحاشی کریں برا کام کریں فلئی ہند نہ نصف نہ المصنا کے ان پر سجاغ کیا بھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے ضال لمن خاشی العنا اس لیے جسے تم اسے ذنا کا اندیشہ ہے تصبر خیر اللہ اور صبر کرنا تمہارے لیے بے رحم اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا نربا ہے مسئلہ کہ جائے بھائی میں یہ ہے اللہ جل مجد الکریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو جو قید میں آئے یا جو لونڈی ہو اس سے وہ نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس کا مہر ادا کرے ایسی عورت نہ ہو جو بے حیا ہو یار بناتی ہو دوست بناتی ہو اور نہ ہی اپنی شاوت کے پورا کرنے کے لئے جس مرد کے پاس چاہے چلی جائے اب یہاں سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ باندھی جو ہے اس اسے نکاح آزاد کر کے کرنا اور اس کا اس کو اجر دینا اجر بانا نہر اس کا مدعے کے ساتھ تصان کوئی تعلق نہیں ہے مدعا جو ہے وہ بغیر کمان ہو کے ایک آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے دونوں ارد یعنی دونوں میاں کیا کہتے ہیں مرد اور عورت آپس میں وہ کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کو حلال ہو گئی بین ہی جیسے چکلے میں بیٹھی ہوئی عورت اپنا سودا کرتی ہے کوئی تیسرا آدمی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ اس کو پیسے جتنے وہ چاہتے اتنے پیسے دے دیتا ہے سنح کرتا ہے اور چلا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں دیر تک یہ مدعا کیا اور جائز کر لیا اصل میں چونکہ اسلام بے حیائی کو روکتا ہے اور بے حیائی کا سات چشمہ ہے تو یہ چونکہ لوگ جو ہیں اسلام کے مخالف ہیں جیسے شراب پہلے جائز تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے متاثرہ رض اللہ عز اللہ،, عز اللہ،, عز اللہ یہ کچھ ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور صحابہ کے بارے میں صحابہ نے اس وقت متا کیا جب متا جائز تھا جیسے پہلے شراب جائز تھا کوئی آدمی کہے کہ جی دیکھو صحابہ شراب پیتے رہے بھئی کب پیتے رہے تو حدیث میں آتے بات پڑا جو تھے وہ یعنی انہوں نے نماز نہیں شراب کی حالت میں اسی لیے تو حکم آ گیا مگر بن دیہ نے نماز پڑھائی گولی آئیو ہلکا سے روٹ پڑی اور اس میں الفاظ الٹ کہہ گئے اللہ جلا نجد الکریم نے حکم فرما دیا نہ تک رب السلام تم ستارا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اب حضرت عمرے فروخ نے ارب کی پیارے آقا نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نے نشہ ہی حرام ہوتا تو پھر اللہ جلح مجد الکریم نے آئے تھے کریمہ نازل کر دی تھی انمرو بل میں پھرو بل ازل بل انصاب بل اضلاع میرے شیطان کا یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں حرام ہیں بچ جاؤ ان سے دور ہو جاؤ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو کیا تم شیطان کے کہے پر چلو گے اس لیے پہلے چونکہ ہمارا تین تدریجن ہے پہلے کچھ چیزیں جائز تھی بعد میں ناجائز ہو گئیں پہلے کچھ ناجائز تھی بعد میں جائز ہو گئی پہلے قبرستان جانا ناجائز تھا آقا کریم نے بنایا نہ تو تو کمانا زیارت القبور فضور ہُوا میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی یاد کرنے کا میں تجھے حکم دیتا ہوں کیا کرو پہلے عورت پر پردہ واجب نہیں تھا بعد میں پردہ واجب ہو گیا پہلے شراب پینا جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھا بعد میں وقوم اللہ حقاعان تین والی آیت داخل ہوئی تو کلام نماز میں حرام ہو گیا ایسے ہی پہلے جائز تھا غزوہ خیبر کے دن گدا اور کتا دونوں حرام قرار دے دیے گئے اس لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بمرے کیا آپ نے نام بتایا مختار میرے مختار وغیرہ کی سب جاہل ہیں ان کو کتابوں کے نام تک پڑھنے نہیں ہیں کتابوں کے نام غلط پڑھتے ہیں جھوٹے شیعوں کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں اور صحابہ اکرام پر اعتراضات کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے دوست جانتے ہیں کہ کل ہمارے روم میں کوئی آیا تھا کہ جھوٹے لال کے کس نام سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کہتا مسا کرو فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے ابن کثیر میں لکھا ہے شاہد القادر نے لکھا ہے تصویر کبیر میں لکھا ہے افلاح میں میں نے کہا ایک بھی آپ پیش کرو ان منیل بھائی نے لکھا ہے جھوٹے لال بالکل صحیح ہے تو وہ یعنی نہیں پیش کر سکا جھوٹ بولتے ہیں بالکل تو یہ چیلنج دیکھو کر رہے ہیں پہلے جن چیزوں پر چیلنج ان چیزوں پر کر لیں ہم انشاءاللہ شاء اللہ مدع بھی ان پر مناظر کرنے کے لیے تیار ہیں پوری شیا مذہب ہر کے کتنے بڑے مذہب ہیں ہر مذہب کے ساتھ ہم نسل کے عال سنت کی اقامیت کے لیے ہمارا وقت ہر جگہ منازع کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہ دیکھو اس نے اتنے حامل الاسلام مختار یہ پتہ کون تھا یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا نبی بنا تھا مرزے کی طرح اس لیے میرے بھائی آپ بھی وہ مناظرہ ذرا سن لیں ہماری www ڈبلو ڈبلو ذکر یہ مناظرہ موجود ہے یا ریلت کی آپ شکا ہے بھائی سے کود سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن کا کلمہ تک ثابت نہیں ہے اور جن کے خوب ایمان لیتے ہیں کہ ایسا کلمہ پڑھنے والا لالٹی ہے تو وہ آئے دوسرے مسائل کیا کریں گے اب دیکھیں ہم تو ایسی بات ذرا کرتے مناسب نہیں سمجھتے وغیرہ مدعے کے بارے میں آپ انہی سے کہیں ایک دن انہی کے روم میں ایک بھائی تھا ابھی تو کروں سے زیادہ گستاخ ہے اس نے مہاز اللہ یہ لوگ بولے کہ کیا نبی کی بیٹی نے مدعا کیا معذلہ بھاشن سیدہ فاطمہ کا نام لے کے وہ بھی چونکہ کسپاگ ہے اب یہ سارے کہیں نے نبی کی بیٹی کو گالی دی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گالی ہے ان کو اپنی ماؤں بہنوں سے آدمی کہے تو کیا بات دیں تو یہ کہہ چاہیے تم گاڑی لیتے کو گاڑی دی ہماری بہن کے بارے میں کہہ دیا خلا متا کرنا چاہتا ہے تو متا زنا کا محذب نام ہے متا جو ہے وہ زناح کا محذب نام ہے ایک اچھا سا نام انہوں نے اختیار کر لیا زنان کی جائے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاذ فرمایا تھا ج میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو شراب شناختی کروں کا نام بدل دیں گے ان لوگوں نے زنا کا نام بدل دیا ہے اس کا نام ہوتا رکھ دیا ہے اور چونکہ جو زنا کی پیداوار ہوگا وہ نبی اکرم کا بھی گستاؤ ہوگا صحبہ کا بھی گفتگار ہوگا اور اہل عبید کا بھی گستاخ ہوگا یہ واضح ہے قرآن کا فیصلہ ہے اور پھر لین باد مزید بن مغیرہ آقا آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بےدبی بڑی کیا جاتا تھا نے اس ذہنی نشانیاں اور اس کی غلطیاں بتائیں اور ایک اس کی یہ غلطی بھی بتائی حت النباد کہ بہبود تھب پر غلطیوں پر یہ غلطی یہ کہ اس کی اصل میں شاطر کیوں کہ جو اپنے باپ کا ہوتا ہے وہ نبی پر اعتراض نہیں کرتا وہ صحابہ پر علبہ پر اعتراض نہیں کرتا تو اللہ جلح مجد ال کریم نے بیان فرما دیا کہ یہ آپ کے پاس کا نہیں ہے اب اس نے تلوار پتری اور ماں کے سنانے جا کھڑا ہوا اللہ جلحلہ مجد کریم نے اس کی جو بتائیں تھیں چیزیں ایک تو یہ تھا ملا ہوتے کلّا حلہ مہیم ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمے کھانے والا ذریع یعنی ورید بن مغیرہ ہن دن بشا دن امیم بہتانے دینے والا ادھر ادھر کی لگانے والا خیر بلائی سے روکنے والا موتا دن اثیم حد سے پڑنے والا باد کا زمین اور درست خور اس کے بعد سب سے پورا یہ زمین اصل میں خطا ہے ان کا نالم و زنیل اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے تو اب اپنی مال کے تو کھڑا ہوا کہا باقی سب چیزوں کا تو مجھے پتا ہے یہ سمجھ میں جیے ہیں یہ جو ایک بات اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میرے رب نے کہا کہ اس کی اصل میں شاقاہی تتا بغرنا نہ تیرا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا تو ماں نے کہا کہ اے ولید اگر تو اپنے باپ کا ہوتا تو کیا ماں کے سر پہ تلوار لے کر کھڑا ہوتا ماں کا گستاگ ہوتا تو اس نے بتایا کہ واقعی تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو یہ چونکہ جو ایسے متوں سے پیدا ہوگا وہی تو صدیق اکبر کی مخالفت کرے گا سید آئیتا کو اپنی ماں کو گال کیا دے گا دیکھیے ایک طرح یہ کلمہ رضاں میں پڑھتے ہیں امیر المومنی علیم ولی اللہ علی کیا ہے مومنوں کا امیر ہے یہ قلمے رضان میں پڑھتے ہیں علی مومنین کا امیر ہے اور خدا اللہ مجد کریم قرآن میں کہتا ہے ان اور موم نین امین ان پھوتے ہند وہ ازوا جو ہوں میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اب اسی سے پتا چل گیا کہ یہ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اگر یہ مومن ہیں یار ان کو اگر ماں نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے علی ان کا امیر نہیں ہے علی الحمد للہ ربی ہمارے امیر ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہماری ماں ہے اس کو ماں کو گالیاں دے گا وہ کب اپنے بات کا ہوگا تو یہ میرے بھائی